الرجیم بسم اللہ رحم في ترفی الله اموات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں علا دین کے لیے غلبہ اسلام کے لیے اپنی جان صرف کرنے والوں کو کس عزمۃ شان سے نوازا اور حیات دائمی حیات ابدی اور لذات اخروی سے نوازا اس کا بیان فرمایا ہے رفتار آئے مبارکہ جو ہے یہ شہید کی زندگی پر بہت بڑی دلیل ہے کہ قبر کے اندر یعنی عالم برزخ میں شہید زندہ ہے سبحان وہاں بھی شہید ہیں زندہ ہے یہ شہید جو ہے وہ اللہ تبارک و تعلی کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان صرف کرتا ہے اپنی جان صرف کرتا ہے, جان صرف کرتا ہے ویسے شہادت کی جو تعریف لکھی ہے نا علما نے وہ فرماتے ہیں بزل النفس فی سبیل اللہ, اپنی جان, اللہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا اپنی جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا تو اب یہ ذہن میں رہے کہ ایک تو ہے کہ ایک ہی بار بندہ جائے میدان جہاد میں میدان کارزار میں اور جا کر دشمنوں سے لڑے اور شہید ہو جائے, جائے, جائے, جی جائے جی جی اس نے جی صرف کی صرف ہے اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ جی میں جان, جان اپنی, جی اپنی اور دوسرا وہ ہے جو, جو زندگی, اپنی جو اپنی جو زندگی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے لوگوں سے لڑتا رہے جی وہ بھی شہید ہے وہ کون ہے وہ بھی شہید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزل اللہ کا مطلب ہے کہ اپنی جان کھپا دینا اللہ کی راہ میں جی ایک وہ ہے جو آدھے گھنٹے کے لیے گیا ہے میدان کاردار میں اترا ہے اور شہید ہو گیا کافروں سے لڑتے ہوئے اور دوسرا وہ ہے جو زندگی ساری دین کے دفاع کے لیے لڑتا رہا تو اللہ تبارک اطالعہ ہے کہ ہاں وہ بندہ بھی شہید ہے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ جیسے آپ دیکھیں شہید جو جس کے لیے اللہ تبارک وطال نے فرمایا کہ شہید زندہ ہوتا ہے قبروں میں ان کے اجسام محفوظ ہوتے ہیں محفوظ ہوتے نہیں ہوتے تو ان کے اجسام محفوظ ہوتے ہیں اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم بھی محفوظ رکھتا ہے جو دنیا کے اندر اس کے دین کے لیے لڑتے رہے. اب بہت سارے اجلہ علماء ان کی قبریں کھولی گئیں تو ان کے جسم بالکل محفوظ تھے تر و تازہ تھے ان کے جسم جیسے ہندوستان کے اندر پاکستان بننے سے بہتر بہت عرصہ پہلے کی بات ہے ایک قبرستان میں نہ پانی آ گیا تو اس میں دو جسم جو تھے نا کفن سمیت کفن پہنے ہوئے ہیں اس طرح پانی کے اوپر تیر رہے ہیں پورے قبرستان پانی سے بھر گیا کہیں سے آگے سیلاب تو دو میٹیں جو ہیں وہ پانی میں ایسے تیر رہی ہیں وہاں ایک بندہ تھا صاحب کشف اس نے مراقبہ کیا مراقبہ کرنے کے بعد اس نے بتایا لوگوں کو اس نے کہا یہ دونوں بندے قرآن کے حافظ تھے جب غور کیا گیا تو ایک کفن بالکل صحیح سلامت پانی میں تیرتے ہوئے بھی میلا نہیں ہے اور ایک کا کفن میلا تھا ایک کفن کچھ میلہ ہو چکا تھا کچھ میلہ ہوا تھا سارا میلہ نہیں ہوا تھا تو اس نے اس بات پہ جب مراقبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اس پر کھولی کہ جس کا کفن بالکل میلہ نہیں تھا یہ زبانی قرآن پڑھتے ہوئے بھی بغیر وضو نہیں پڑھتا تھا حالانکہ بغیر زبانی قرآن پڑھنا بغیر کے جائز ہے بندہ ہاتھ نہ لگا رہا ہو ویسے بندہ اس طرح ہاتھ کر کے بیٹھے قرآن پاک کو دیکھنا جائزہ ہے با کو دیکھنا جائز ناجائز نہیں ہے تو اس طرح کر کے دیکھ کے پڑ رہا ہے کیونکہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نا جس جگہ سے دیکھ رہا ہے کیا وزو میں اس جگہ ضروری ہے نہیں نا آنکھوں سے دیکھتے نا اندر سے تو اسے دھونا ضروری ہے تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ بے وزوئی جو ہے حدث جو ہے اس کا اثر اس جگہ پہ نہیں ہوتا یہ نہیں سمجھ مسئلہ تو آنکھیں دیکھنے سے یہ ضرور ہے کہ شوا جو ہے وہ جاتی ہے جا کے قرآن پاک ٹکراتی ہے وہاں سے واپس آتی ہے اس کا انعکاس ہوتا ہے تو بندے کو نظر آتا ہے جناب وہ یہی ہے نا اصول ان کا سائنسدان یہی کہتے ہیں تو آنکھ ٹکرا رہی ہے شوا آنکھوں سے نکل کے پہنچ رہی ہے قرآن پاک پر لیکن قرآن پاک مدنان قرآن قرآن مدنان کو یعنی کہ اس وقت وضو کرنے کا حکم نہیں ہے لیکن وہ حافظ قرآن جو ہے ایسی حالت میں بھی بغیر وضو کے نہیں پڑتا تھا وضو کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے کفن کو بھی میلا نہیں ہونے دیا اور دوسرا حافظ جو تھا قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اس کے جسم کو بھی محفوظ رکھا ہیں لیکن کفن کچھ میلہ ہو چکا تھا اس کے وجہ یہی بنی ہے اس سباب یہی بنا کہ وہ وضو نہیں کیا کرتا تھا یعنی کہ بغیر وضو کی پڑھتا جاتا تھا قرآن پاک زبان چلتے پھرتے وہ جو حافظ تھا پہلے والا وہ جب بھی بے وضو ہوتا فوراً وضو کرتا وضو کر کے پھر قرآن پاک پڑھنا شکر یہ ذہن میں رہے انسان کو چاہیے کہ التظام کرے جب بھی بیٹھے جہاں بھی بیٹھے اب میں بیٹھا ہوں نا آپ کے سامنے کعبے کو پوسٹ کی ہوئی یہ مجبوری ہے یہ خطیب کے لیے سنت ہے اور ضروری ہے خطیب کے لیے وائز کے لیے کہ وہ اس طرح بیٹھے کہ مجمع جو ہے اس کا اس کعبے کی طرف ہو آپ جو بیٹھے آپ کی مجبوری ہے اس کا منہ کعبے کی, کی, کی طرف ہو اس کی کوٹ کعبے کی طرف ہو اور لوگوں کا منہ ادھر نہیں سمجھا مسئلہ ہاں کی طرف مو کر کے بیٹھنے کا بندہ بندہ جہاں بھی بیٹھے. صرف کی, طرف، کی, کی سے بندہ مو کر کے اس ہے دو بچے اپنے گاؤں سے پڑھنے کے لیے گئے ان میں ایک ذہین ترین پرلے درجہ کا ذہین تھا اور ایک بالکل کند ذہن وہاں سے جب واپس آئے جو کند ذہن تھا وہ بہت بڑا عالم بن چکا تھا اور جو ذہین تھا وہ جہل کا جہل آیا جب لوگ وہاں کے اکٹھے ہو کے گئے, گئے نا ان کے اساتذہ کے پاس ان سے جا کے پوچھے کہ کیا سبب پیش آیا انہوں نے کہا جو کوند ذہن تھا نا یہ جب بھی بیٹھا ہے کتاب لے کے اس نے منہ کعبے کی طرف کیا تھا یہ کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھتا تھا اور دوسرا جو ہے یہ جب بھی بیٹھتا تھا یہ پیٹھ کر کے بیٹھتا تھا کعبے کی طرف تو ماتے ربت بارک و تعالیٰ نے کعبے کی تعظیم کی برکت سے اس کی کون ذہنی دور کر کے اپنے علم کے دروازے اس میں کھول دیے تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے جب بھی بیٹھیں جہاں بھی بیٹھیں منہ کعبے کی طرف رکھیں کعبے کی تعظیم کی نیت سے ہے کبلا کی تعظیم کی نیت سے تو اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ایسی رکھنا چاہتا ہوں کہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کو دیکھیں اس مبارکہ سے جہاں پہ شہداء کی زندگی ثابت ہوتی ہے آخرت کی وہیں سے انبیاء کرام علیہ علیہ مساد اسلام کی زندگی بھی ثابت ہوتی ہے ان کی حیات اخروی برزخی حیات جو ہے وہ ان کی بلکہ ان کی حیات جو دنیا کی حیات سے بھی اکمل ہے انبیاء کی جو حیات ہے وہ ان سے بھی اقوا ہے مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم خود اشاع ہی فرماتے ہیں آگر اسلام عشا فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ حضرت حضرتی علیہ السلام جو ہیں آپ ایک وادی میں سے گزر رہے ہیں اور کعبہ مشرفہ کے پاس آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے احرام باندھا ہوا انہوں نے اور ان کے ایسے ایسے بال ہیں بیل کو ہانک رہے ہیں بیل اس کو ہانک رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور لبیک اللہ میں لبیک پڑھ رہے ہیں حضور کے صحابہ وہاں موجود ہیں عاقل نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور عقل خود شاہ فرماتے ہیں میں رات کی رات مرتبہ قبل موسائی و فی قبر ہی میں السلام کی قبر کے پاس سے گزرا میں نے دیکھا السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے موسل علم قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے یہ کریم عاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ہے اچھا یہاں نماز پڑھ رہے تھے اور عاکل صحم براق پہ ہیں موسلی علی صاحب تو براق پر, پر نہیں تھے آپ تو براد پر نہیں تھے لیکن آکل علیہ عرصہ فرماتے ہیں میں جب مسجد اقسا میں گیا تو وہاں موصع پہلے کھڑے ہوئے موس علیہ السلام پہلے کھڑے ہوئے یہاں سے آسمانوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ عیصلہ علیہ السلام بھی پہلے موجود ہیں آدم علیہ بھی پہلے موجود ہیں عطبراہ ہیم علیہ السام بھی پہلے موجود ہیں موصع پہلے موجود ہیں تو یہ حیات نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی اللہ تبارک نے عطا فرمائی ہے انہیں حیات کہ نہیں سمجھ آیا مزا اچھا اب دیکھیں صحابہ کے رام اللہ جو شہید ہوئے شہداء یہ وہ شہید ہیں جن کی شہادت نس اکتی سے ثابت ہے جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہید قرار دیا ہے آکلیہ صد السلام کے رسال شریف کے بعد یعنی کہ ان صحابتی تدفین کے بعد چالیس پچاس سال کے بعد حضرت اضرت معابی رضی اللہ تعالیٰ آپ وہاں سے نہر کدوانے لگے تو آپ نے مدینے میں اعلان کروا دیا میں جن جن کے شہید وہاں دفن ہیں نا ان کو وہاں سے نکال لیں ہم نے وہاں نہر بنانی ہے تو لوگ گئے مدینے سے جن جن کے شہید تھے انہوں نے ان کی قبریں خود نہیں شروع کر دی تو کہتے ہیں کہ آکر صاحب السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں جو شہید ہوئے تھے عود کے اندر ان کے جسم بالکل تر و تازہ نکلے اور ایسے لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہیں اندازہ لگا کتنی اونچی شان پائی ہے حضور کے غلاموں نے <ال> है؟ <العمل> है؟ <العمل> اچھا اس کے بعد یہ تو حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا واقعہ ترکوں کے بعد، دور کے اندر جہاں حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے یہ بات زیادہ مشہور نہیں کی گئی ترکوں کے زمانے کے اندر انہوں نے حضرت میر حمد رضی اللہ تعالیٰ کے مزار شریف جو تھا وہاں پہ بارش کا پانی جمع ہو جاتا تھا پانی نکلتا نہیں تھا جمع ہو جاتا تھا مزار ہے نا یہ آکلے سے تو شام کا دفن کیا وہ نہیں یہ ترکوں نے دفن کیا وہاں انہیں سمے بڑا مزہ یہ ترکوں کی تدفین ہے ترکوں نے وہاں سے نکالا تو کہتے ہیں حضرت جب صحابۂ کرام اردوان نے نکالا تھا نا اس وقت کیا معاملہ پیش آیا وہ بڑی حیران کورن بات ہے کہتے ہیں کہ آ کر ایسے کے گے کہ سیاحی شہید ہوئے تھے تو ان کا ہاتھ جو ہے اس طرح کر کے پہلو میں رکھا ہوا تھا اس طرح کر کے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ ان کا منتقل کرنے کی وجہ سے ہاتھ ان کا وہاں سے ہٹ گیا جیسے ہاتھ ہٹا وہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا کا تو خون بند ہو جائے قبر میں ہوا ہو تو کا خون رہنا اس کے زندہ ہونے کی نشانی اچھا یہ تو ہوا نا جی آکال سب شام کے یعنی شیف کے چالیس پچاس سال بعد یعنی کہ یہ چالیس پچاس سال ان کی تدفین کے بعد بنتے ہیں ابھی میں پہلی بار جب مدینہ شریف گیا نا وہاں ہماری کے بیٹے تھے وہ مدینہ شریف ہی رہتے تھے زندگی سارے وہیں بتائی ہے تو آخری جب وقت آیا ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو معاملات ایسے بنے کہ وہاں پہ بڑی زیادہ تنگی کر دی گئی یہ وہاں سے مدینہ شریف سے یہاں منتقل ہو گئے اور چار پانچ مہینے بعد ان کی وفات ہو گئی میں وہاں گیا تو مجھے ملے مجھے کہتے تھے یار حافظ صاحب دعا کرنا اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ میں موت دے <سؤال> <سؤال> بڑا عاشق بندہ تھا وہ یعنی کہ روزانہ نماز مسجد نبی میں پڑھتا تھا وہ اس کی دکان تھی مسجد نبی شریف کے ساتھ یعنی کہ اتنی ساتھ تھی کہ وہ اپنی دکان میں کہتے ہیں سٹول وہ نکال کے نا اس طرح دروازے میں رکھ لیتا تھا وہیں بیٹھ کے نا شام کے روزہ شریف کو دیکھتا رہتا تھا آنکہ وہاں بہت سارے لوگ ایسے جو کہ جو یعنی کہ ہمارے رشتے دار ہیں وہ جاتے نہیں مسجد نبی شریف میں ایسے لوگ بد بختی نہیں تو اور کیا ہے رسول نے اپنے شہر میں رکھا ہوا تم حضور کی بارگاہ میں بھی نہیں جاتے ایک دن میں وہاں چچا ہمارے ان کے گھر میں میں رات کو رہا تھا صبح کے وقت میں نکل کے نا مت سے نبی شریف جانے لگا تو ایک حاجی نے مجھے دیکھ کے گاڑی روکی وہ سمجھ گیا کہ بندہ یہ موت میرا ہے تو وہ موت نہیں کہا میں نے موت میں نے کہا عمرہ کرنے والے کو کہتے ہیں تو وہ اس نے گاڑی روک لی مجھے کہنے لگا جی آ جائیں بیٹھے وہ عربی میں اس نے کہا بعد میں اردو بولنے لگا تو میں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت میں نے پیسے نہیں رکھے ہوئے تھے جیب میں وہ جو کچھ بھی تھا وہی رکھا ہوا میں نے کہا میں لا فلوس دی کوئی پیسے نہیں ہے میرے پاس وہ کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ فلوس ہوں یا نہ ہوں آپ آئے میں لے چلتا ہوں آپ کو وہ بڑی کریم لوگ ہیں وہاں کے رہنے والے وہ حاجی صاحب کا نام تھا شمس الدین وہ پاکستان کا رہنے والا تھا سندھ کا رہنے والا تھا میں نے ایسے پوچھ لیا میں نے کہا حاجی صاحب دن کیسے گزر رہے ہیں وہ کہنے لگا چالیس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہاں رہتے ہیں رات کو آتے ہیں صبح صبح آتے ہیں یہاں سائیں کے روزے پر اللہ علیہ سائی کے روزے پہ آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسی روحانی کو فرماتا ہے پورا دن سکون سے گزرتا ہے کہتا ہے جی رات کو پھر جناب عشاء کی نماز بھی سائیں کے روزے پہ پڑھتے ہیں یعنی آ کرام کی بارگاہ میں آ کے پڑھتے ہیں تو اس طرح وہ ان کا طریقہ یہ تھا وہی بیٹھتے تھے اسٹور رکھ کے نہ جی بس وہ آ کر کے روزہ بارگاہ کو دیکھتے رہتے تھے ایسا عشق بندہ پانچوں نمازیں حضور کی بارگاہ میں پڑھتے تھے بس نبی شریف کے اندر <تصال> تو <تصال> وہ انہوں نے مجھے بتایا, بتایا <تصال> انہوں نے کہا <تصال> <تصال> یہ جو مسجد شودائے عود ہے نا ابھی آپ نے دیکھی ہوگی شودا عود شریف جہاں ان کے مزارات ہیں اور شریف وہاں بہت بڑی مسجد بنی ہے بڑی عالی شان مسجد تعمیر ہوئی ہے یہ جب میں پہلی بار گیا نا اس وقت کھدائی ہو رہی تھی اس وقت یہ مسجد شریف اس طرح نہیں تھی اس وقت خدائی ہو رہی تھی مسجد شریف اب بنی ہے اللہ تعالیٰ لے جائے تو آپ مسجد کی زیارت کریں بہت شاندار مسجد بنی <تصال> تو وہ <تصال> مسجد شریف جو ہے وہاں پہ مجھے حاجی اکرم صاحب ان کا نام تھا انہوں نے مجھے بتایا وہ چونکہ بڑے عرصے سے وہیں رہ تھے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ مسجد شریف جو ہے نا اس کی کھدائی کے دوران نا آکل سطح السلام کے صحابہ اکرام مردوان جو شوائے وہ تھے ان کے جسم یہاں سے نکلے ہیں یہ ابھی کی بات ہے یہ سن دو ہزار چودہ پندرہ کی بات ہے تو کہتے ہیں ان کے جسم نکلے ہیں کہتے ہیں کرین کی وجہ سے نا ایک آقل کے سیابی تھے ان کا جسم زخمی ہو گیا کہتے ہیں خون بہنا شروع ہو گیا اتنا خون بہا کے انہوں نے جا کے مدینے کے ڈاکٹروں کو بلایا ہیں طبیبوں کو بلایا کہ وہ کے دیکھو انہوں نے کہا کہ ان کا خون نہیں روک سکتا بڑی کوشش کی انہوں نے بھی بلاخر انہوں نے یہی کہا انہوں نے کہا ان کا خون نہیں رک سکتا اور نہ یہ روک سکتا ہے یہ نہ ہی ختم ہوگا اور نہ ہی یہ رکے گا انہوں نے کہا اس کا طریقہ یہی ہے بس ان کی تدفین کر دو سارے ڈاکٹر دیکھ چکے بڑے بڑے جو بڑے ڈاکٹر تھے نا طبیب تھے وہ آئے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا نہیں تو بتائیں یار اس سے بڑھ کر اور زندگی کیا ہوگی تو عراق کے اندر میں حضرت سیدنا وہاں حضرت حضیف رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں ان کے مزار تھے دریائے دریائے دجلہ ہے نا یہاں پہ وہاں پہ دریائے دجلہ کے پاس ان کے مزار تھے تو دریائے دجلہ جو ہے وہ بالکل بغداد کے درمیان سے گزرتا ہے یہاں تک کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مزار شرف دریائے اجلا کے ایک جانب ہے اور حضرت سعید امام جو اہل بیت کے آئم آئم ہے اور امام اعظم اللہ تعالیٰ شبلی, شبلی بڑے بڑے بزرگ جو ہیں بھائی رحمہ اللہ اور جتنے بھی بزرگ ہیں ان سب کے مزار دریا کے پرلیانے ہے نہر دریا کہتے ہیں ان سے یہ ہے نہر جیسے ہمارے ہاں نہریں ہوتی ہیں اس طرح کی وہ بڑا دریا نہیں ہے وہ اس طرح کی نہر وہ درمیان سے گزرتی ہے اس طرح کر کے اسے آز امین اور کازمین کہتے ہیں اس طرح کر کے مختلف دو حصوں میں بانٹا ہوا ہے اسے تو وہاں پہ دریا دجلہ کے قریب کر کے ان دونوں کے مزار تھے حضرت حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پوری تحریر وہی لکھی ہوئی ہے آج بھی ان کے مزار پہ لکھی ہوئی پوری تحریر بڑا سارا پوسٹر لگا ہوا ہے اس طرح کر کے اندر حکومت نے لگایا ہوا وہاں ان دونوں نے اس وقت کے حاکم کو خواب میں بتایا کہ دریائے دجلہ جو ہے نا جسے ہمارے یہاں ڈھا مار رہا ہے دریا اردو میں کہتے ہیں کٹائی کر رہا ہے دریا دجلہ جو ہے وہ کٹائی کر رہا ہے تو یہ پانی اس کا ہم تک پہنچنے لگا ہے تو آپ ہمیں یہاں سے منتقل کر دو اور حضرت سلمان فارسی کے پاس دفن کر دو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا مزار بھی وہی ہے مدائن کے گورنر تھے نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا ہمیں ایک رات کہا وہ نہیں سمجھے اس نے کہا ہو سکتا ویسے ہی ہو دوسری رات پھر کہا تیسری رات پھر کہا اور تیسری رات جو وہاں کے جو قاضی القضات تھے انہیں بھی خواب میں آکل سام کے ان دونوں غلاموں نے صحابہ نے کہا کہ ہمیں یہاں سے منتقل کرو ٹھیک ہے نا جی وہاں سے منتقل کیا گیا تو اب کیا ہوا جی جب منتقل کرنے لگے تو انہوں نے بقاعدہ اس کی خبر چلائی لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوئے بقاعدہ اس وقت حج کا موسم تھا تو بڑے بڑے جو عجلہ بزرگ تھے علماء تھے اس وقت نے کہا کہ ابھی تھوڑی تاخیر کی جائے تو ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں جی وہاں سے بڑے بڑے جہاز وہاں پہنچے لوگ پہنچے تو وہاں پہ پہنچ گئے انگریز ڈاکٹر بھی وہاں پہنچے دیکھنے کے لیے اس وقت کی پتہ کیا نظام ہوگا اس میں بڑی بڑی سکرینیں نصر پی گئی لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوئے آ کر ایسا تو شام کے صحابہ کو دیکھنے کے لیے ان کے اجام مقدسہ جب وہاں سے نکالے گئے تو ہوا یہ کہ انگریز ڈاکٹر جو تھے نا وہ دیکھ کے حیران ہو گئے انہوں نے اس طرح کر کے آنکھیں کھول کے دیکھی وہ ان کا کوئی نظام ہوگا شوائیں وغیرہ دیکھتے ہوں گے اس طرح کر کے آنکھیں کھول کے دیکھیے انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے ابھی آنکھیں بند کی ابھی آنکھیں بند کی ہوں مطلب باقی جسم ان کا سلامت ہے ہی ہے ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زندگی عطا فرما رکھی ہے کہ آنکھوں سے ایسے لگ رہا ہے ان کا کہ جیسے جناب ابھی آنکھیں بند کی ہوں انہوں نے ابھی دیکھ رہے تھے سارا کچھ ہمارے سامنے آنکھیں بند کی ہو بتائیں بھائی یہ کہتے ہیں نا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا یہ وہ حضور کے غلام ہے جنہوں نے اپنی جانیں حضور کے دین کے لیے کھپائی ہیں ہاں یہ ہیں وہ لوگ تو اچھا مدعے کی بات دیکھیں جو بندہ کریم اکلام کا فرمان دیکھے آکل شام میں شا فرمائے کہ من تمسک میں عند فساد امتی فال ہوا جرم شہید میں جو بندہ میری ایک سنت کو اس وقت زندہ کرے جب میری امت میں فساد پھیل چکا ہو یعنی لوگ دین پر چلنا پسند ہی نہ کرتے ہوں سگی ماں کو پسند نہ ہو کہ میری بیٹی قرآن پڑھ لے سگے باپ کو گوارا نہ ہو کہ میرا بیٹا نماز پڑھنے کے لیے جاؤ اور اپنا وقت ضائع کر لے جی فمایا کے ایسے حالات میں جب لوگ پگڑی باندھنا شرمندگی محسوس کرتے ہوں انگریز کے ٹائی پہنے فخر محسوس کرتے ہوں جی ایسے وقت کے اندر جب لوگوں کے پاس دین کے لیے وقت ہی نہ ہو میرے کریم کریما کرے سامنے میں اس وقت کو بندہ میری ایک سنت کو تھام لے ایک سنت کو تھام لے فارا ہوا جو رو شہید میرا اللہ اسے سو شہیدوں کا سباب بتا فرمایا کیوں <تصح> میں شہید تو گیا اور جا کے جان قربان کر دی دنیا سے چلا گیا لیکن یہ بندہ جو حضور کی سنت کو ایک سنت کو تھامے پھرتا ہے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہر وقت اسے کوستے رہتے ہیں گھر جائے گا ماں گئی لے گاڑی رکھ لی ماں پکڑ باندھ لیے تو نے پکڑ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے کیا رہتے ہیں آج دیندار بندے کا مذاق اڑانا لوگوں کا مشغلہ بن چکا ہے آج وہ دور ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کریم اکلے سامنے کہ قیامت کے قریب دین حق پر قائم رہنا ایسے مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے اٹھانا مشکل آج وہ دور آ گیا یا نہیں آیا وہی حالات پیدا ہو چکے ہوں کریم آقا علیہ کیا فرماتے ہیں میں اس وہ بندہ جو میری ایک سنت کو تھامے گا اللہ تبارک وطہ رہا ہے اسے سو شہیدوں کا سوا بتا فرمائے گا تو بتائیں بھئی آج جو بندہ اس وقت جو کچھ علماء پہ بیٹ رہی ہے جو دین حق کی خدمت کر رہے ہیں بتائیں اتنے تانے کسی اور کو بھی سننے کو ملتے ہیں وہ بندہ جو پیچھے نماز پڑھ کے باہر جا رہا ہے ابھی باہر نہیں نکلا پورا, وہ بھی وہی لوگ کہہ رہے ہیں جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہی کہتے ہیں سارے مولوں کو جمع کر کے گولی مار دی جائے سارے مولوں کو پکڑ کے سمندر میں ڈال دیے جائے بتائیں آج آپ جس بندے کے بھی پاس بیٹھے ہیں وہ بھی زلیل یہی کہے گا ہماری ترقی رکی ہے تو مولوی سبب ہے بتائیں بھائی کیا خیال ہے پھر ایسے حالات میں ایسے دور کے اندر جو عالم اپنی زندگی کھپا دے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وہ تو ایک حافظ ہیں نا تلاوت کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جسم سلامت رکھا جو قران کی خدمت کرتا دنیا سے جائے سبحان اللہ ہیں ہمارے جتنے بزرگ ہیں قران پاک کی خدمت کرتے ہیں اس کی گزاری اگلے شام کے کسی ابھی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ گزرا بڑے ادب سے پھر گزرا کہ جی سے یہی بیٹھے ہوئے ہیں کہا کہ مجھے حضور کی ایک حدیث نے یہاں بٹھایا ہوا ہے جی وہ کون سی ان کا عقلے سامنے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القران وعلمہ تم بہترین بندہ وہ جو قران پڑھے بھی اور پڑھائے بھی سبحان اللہ کہتا بس اسی حدیث سے مجھے یہاں بٹھایا ہوا اب دیکھیں بندہ زندگی ساری دینی خدمت کرتا رہے اور جب دنیا سے جائے چاہے میدان کارزار میں نہ بھی جائے تو علماء اسے بھی شہید کہتے ہیں اگرچہ اس پر شہید والے احکام جاری نہیں ہوں گے جیسے شہید جو ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا اسے ایسے ہی لپیٹ کے خون والے کپڑوں میں لپیٹ کے اسے دفن کیا جاتا ہے کتنی مزیدار بات ہے مسرد احمد میں حدیث شریف ہے آج کے موقع پر آ کر اسلام کے سیابی تھے وہ سواری کے بدکنے کی وجہ سے نا نیچے گر گئے اور ان کی ہڈی ٹوٹ گئی اصل جو ہڈی ہوتی ہے جس میں بندے کی زندگی کا مدار ہوتا ہے وہ ہڈی ٹوٹ گئی وہیں پہ شہید ہو گئے تو کرام برائے مردوان جو ہیں ان کا احرام کھول کے انہیں نیا کفن دینے کی تیاری کرنے لگے دواقل بہ نا, نا, نا اسے اسی اس کے احرام میں ہی کفن دے دیں قیامت والدن یہ احرام کے ساتھ ہی اٹھے گا قیامت والدین احرام کے ساتھ ہی اٹھے گا تو شہید جو ہے اس کو خون آلود کپڑوں میں دفن، کفن دینے کا حکم ہے میرے تعلیم آ کر سامنے میں قیامت والدین جب یہ اٹھے گا تو اس کا خون بھی تر تازہ ہوگا اسی خون کے ساتھ ہی اٹھے گا قیامت والدین اور اب تبارک کو کی بارگاہ میں پیش ہو تو بتائیں ان کے مزیدار بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے حاجی کے لیے حضور نے فرمایا کہ اس کا کفن رہنے دیں اس کا احرام رہنے دیں یہ قیامت والدین ایسے اٹھے گا شہید کے لیے حضور نے بتایا کہ اسے کپڑے یہی پہنا دیں قیامت مت والدین انہیں کپڑوں کے ساتھ اٹھے گا مطلب کیا ہے اور حضور کا فرمان واضح ہو گیا نا جو یہ کلام پڑھتے ہیں کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا یعنی قیامت مت والدین باقی بے لباس کھڑے ہوں گے اور یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے کپڑے جو یہی پہنے ہوئے تھے انہی کپڑوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے بتائیں کتنا بڑا اعزاز ہے خال بل بلید ردی اللہ تعالیٰ آپ جب سال کا وقت ہے نا آپ اپنی چار پائی پر لیٹے ہوئے ہیں گھر میں اور آپ فرما رہے ہیں فرا نامت جو بڑا تو میں بھی آئے تو اچھا ہے انہیں نیند نہ آئے تو اچھا ہے کہتے ہیں لوگ ایسے ڈرتے پھرتے ہیں کہتے ہیں جنہیں آپ میں دانے میں جائیں گے تو مارے جائیں گے رگڑے جائیں گے میں دیکھو پورے میرے جسم کے اندر ایک بلش جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ زخم نہ لگاؤ تیر کا تلوار کا نیزے کا پورے جسم میں زخم ہی زخم ہے تو رہتے رضی اللہ فرماتے ہیں اگر میدان جہاد میں جانے سے بندہ مرتا ہوتا تو میں تو کب کا چلا جاتا دنیا سے دیکھیں اور ایک وجہ والا نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آکر کر سب سامنے آپ کا نام رکھا تھا سیف اللہ اللہ کی تلوار فرمایا کہ اگر حضرت خالد ولی رضی اللہ تعالیٰ میدان جہاد میں شہید ہو جاتے تو پھر یہ آواز اٹھ جانی تھی رب کی تلوار ہی ٹوٹ گئی پیچھے بچا پھر <تصال> اللہ تبارک نے رہے کریم علیہ بے کریم کے رکھے ہوئے نام کی بھی اتنی لاج رکھی ہے لگے کہ میں میرے جسم کا ایک ایک ایک بلش جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ تیر تلوار نیدے کا زخم نہ ہو کہ مجھے تو موت نہیں آئی وہاں میں آج میں یہیں گھر پہ ہی جب ٹانگے پا اپنے پاؤں رگڑ کے یہ آپ کے الفاظ ہیں پاؤں رگڑ کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو آپ مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا سے بھی بندے کو جو بندہ اتنے بوجھ دل ڈر پوک ہے وہ کہتا پھر میدان جال میں جانے سے بندہ مر جاتا ہے آپ مجھے دیکھ لو تم میں تو گھر میں پڑھاؤں مجھے تو موت نہیں آئی وہاں تو جو بندہ جس بندے نے اپنی زندگی, زندگی ساری کھپائی ہو رب تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے وہ جہاد چاہے زبانی ہو چاہے کلمی ہو چاہے جناب اپنے جسم کے ساتھ میدان دان کاردار میں ہو جیسے آکر نے خود ارشا فرمایا تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو میں کہ حسان جب میرے غلام جو ہیں تلوار کے ساتھ جہاد کرے نا تو حارب بلانے کا تب تو اپنی زبان کے ساتھ یاد کرنا مطلب کیا ہے میں کہ میں سیاحت تلواریں چلا رہے ہوں تو وہی کھڑے ہو کے ان دشمنوں کو للکارتے رہنا اپنی زبان سے للکارتے رہنا انہیں لتاڑتے رہنا یہ تیرے لیے یہی یاد ہے بتائیں بھائی یہاں پہ ایک مسئلہ ضمن عرض کر دوں میں حضرت انبیاء کرام علی مرشاد اسلام کی حیات جو ہے وہ تو بالکل ایسے سمجھیں کہ روز روشن کی طرح واضح ہے وہ زندہ ہیں قبر میں ہیں اور کریمہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشا فرمایا الانبیاء بھی یا وہ یا انفی قبور میں وسلونہ میں نبی سارے اپنی قبروں میں زندہ ہیں وہاں بھی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں ملتنی؟ ملتنی؟ ملتنی؟ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور مزے کے بعد دیکھیں نماز پڑھی جاتی ہے وقت پر ارم ارم وحیاء وحیاء ہیں اس کا مطلب کیا ہوا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سرو ڈوب رہا غروب ہو رہا ہے سارا کچھ سارے کے سارے معاملہ آزمائے وہ ہی دیکھ رہے ہیں اور وزو اللہ تبارک و نے ایسا تا فرمایا کہ پکے وضو ہے ان کا بغیر وضو کی تو نماز نہیں ہے نا لیکن ماشاءاللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں ہے رہے یہ نہیں تو اللہ تبار کو پتہ نہیں یہ انعام عطا فرمایا اور یہ انعام تو ان کے غلاموں کو بھی مل جاتا ہے جی اور آگے دیکھیں جی حضرت خجر السلام کے معاملہ جو ہے نا آپ کا یہ بڑا ہی اختلاف ہے لوگ جو ہیں لڑ رہے ہیں ملازرے کرتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں خضر علیہ السطو اسلام زندہ ہیں یا چلے گئے ہیں دنیا سے ان کی وفات ہو گئی ہے وسال ہو گیا ہے تو یہ اس مسئلے میں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں حضرت صفن خجر علیہ سات السلام کے حوالے سے متقل جو ہے نا علم کلام والے ان میں جمہور اکثریت ان کی یہی کہتی ہے کہ حضرت خضر علیہ صاحب السلام دنیا سے پردہ کر چکے ہیں دنیا سے, دنیا سے پردہ, پردہ, کر, پردہ, کر, پردہ, کر, پردہ کر چکے ہیں وصال فرما چکی اور حضرت حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی آپ نے وصال نہیں فرمایا آپ ابھی زندہ ہیں سمجھایا مسئلہ اب اس مسئلے پر اہل سنت میں ہی اختلاف ہے سمجھایا ہیں مسئلہ اس مسئلے پر اہل سنت میں ہی اختلاف ہے متکلین وہ بھی سنت ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات ہو گئی اور جو ہیں وہ بھی آل سنت ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں ابھی تک آپ کی وفات نہیں ہوئی اب میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں حضرت مجدد سی رضی اللہ عنہ حضرت پانی پتی اللہ کابر شاہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ پیش ہوا حضرت مجد الفسانی کے پاس اور دونوں طرح کے دلائل تھے اور دونوں دلائل اہل حق کے وہ بھی حق والے وہ بھی حق والے جو آپ کو زندہ مانتے ہیں وہ بھی حق والے ہیں جو یہ کہتے ہیں بارگاہ کی مولا دلائل دونوں طرف سے ہیں. اب تو میری رہنمائی ہیں آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے है؟ है؟ تو کہتے ہیں نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق <سؤال> <سؤال> آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے ہمارے آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں <سؤال> لیکن قربان جو ہے آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں <سؤال> پہلے پہلے کہتے یہ کہتے تھے دل میں ہے تصویر یار جب گردن جھکائی دیکھ لی کہتے یار کی تصویر دل میں ہے دل میں ہے تصویر یار جب گردن جھکائی دیکھ لی آج کل کہتے ہیں دیوار پہ لٹکائی ہے تصویریں یار جب گرد اٹھائی دیکھ لی یہ غلط بات ہے یہ نہیں دل میں ہونا چاہیے جو کچھ بھی ہونا چاہیے یہ مسئلہ ویسے میں آ گیا تو بتا دوں گھروں کے اندر عموماً تصویریں لگی ہوتی ہیں یہ تصویریں لٹکانا جو یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے معذرت کے ساتھ اب تقریباً مزاروں پر بزرگوں کی تصویریں مل رہی ہیں وہاں کی کتابیں نہیں ہے صرف تصویریں مل رہی ہیں یہ بابا جی کے مزار پر بھی یہاں پہ بھی نوزہ یہ کام شروع ہو گیا وہاں باہر بٹے بندے تصویریں بیچ رہے ہیں ساتھ بھائی کی بھی تصویریں بکری ہیں بابا جی کی بھی تصویریں ہیں خدا کے لیے یار لوگوں کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ ہاں یہ کام حرام ہے گھروں کے اندر تصویریں لگانے کا تو کئی لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی تصویر لگائیں گے فائدہ ہوگا یہ ذہن میرے رہے ہمارے علماء فرماتے ہیں بزرگوں کی تصویر لگانا زیادہ گنا ہے بزرگوں کی تصویر لگانا زیادہ گناہ ہے اور میرے کریم علیہ آکل سامنے میں جہاں پہ تصویر لگی ہو وہاں رب تعالی رفتہ فرسٹ ہی نہیں آتے بتائیں ہاں پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے آنکھیں بند کی اللہ تبارک علیہ السلام کو بھیج دیا میرے پاس تو میں نے دیکھا کہ آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آنکھیں باندھی ہیں کہتے میں نے آپ سے پوچھا میں نے کہا آپ کے لیے موری لڑ رہے ہیں تو آپ ارشا فرماتے ہیں آپ دنیا میں زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں تو اگرت مجید الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشا فرماتے ہیں مکتوب شریفہ کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ میں اور الیاس علیہ سات والسلام دونوں دنیا سے پردہ کر چکے ہیں دونوں دنیا سے جا چکے ہیں ہم دونوں کی وفات ہو گئی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور انہیں یہ طاقت اور تصرف دیا ہے جب بھی کوئی بندہ جنگل میں راستہ بھول جائے اسے راستہ بتانے کے لیے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں جب کسی کو علم دینا ہو تو سیدھا علم اس کے دل میں الکا کر دیتے ہیں اور آگے مزیداری والی بات دیکھیں توحید کی حفاظت کیسے ہوئی توحید کی حفاظت رب کے نبی کے زبان سے کلمات نکل رہے تھے نا تو باتیں پھر تو ایسی ہونی تھی جو ہونے والی تھی حضرت اپنا ذاتی نہیں ہے تو اللہ, اللہ, اللہ اکبر یہ جملہ پڑھ کے نا جی میں کہتا ہوں مزہ ہی آ اللہ کتنی بڑی <تصفح> بات بات میں جو Stone, کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے, چانے سے, ہوتا اللہ تعالی کے چانے سے اللہ تعالیٰ یہ کے کے تو خلاف معاملات جو آج ہم ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو رب سے بھی زیادہ پاور فل سمجھتے ہیں میں حقیقت کہہ رہا ہوں یہ اسلام کا قیدا نہیں ہے اہل اسلام کا نظریہ یہی نہیں ہے کہ نہیں سمجھ آئے مسئلہ بات یہی ہے میں کہ ازا شاء اللہ ہو لمن شاء اللہ عزا شاء اللہ ہو لمن شاہ اللہ ہو جب اللہ چاہے جس کے لیے اللہ چاہے بس جب اللہ چاہے اور جس کے لیے اللہ چاہے ملحوف غمگین کی مدد مدد مجبور کی مدد وہ بھی فرمایا کہ جب اللہ چاہے جس کے لیے چاہے <تصفيق> تو میں مدد کر دیتے ہیں ہم اور کوئی بندہ راستہ بھولا ہو تو راستہ بتا دیتے ہیں تیسری بات فرمائی <تصفيق> میں جس بندے کے دل میں علم لدنی ڈالنا ہو وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کی مرضی منشا سے ہم وہ بھی ڈال دیتے ہیں بتائیں یہ <تصفيق> بات <تصفيق> نکل کرنے کے بعد نہ <تصفيق> <تصفيق> پانی پتی نے عجیب الفاظ اور <تصفيق> <وے> ایسے زبردست <تصفيق> الفاظ نکل کیے کہتے ہیں اجتماعت اقبال ظہب الاشغال الحمد للہ حرب سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ یہ اس کی عجیب شریفی ہے اس کا میں حقیقت والی بات جب میں نے یہ پڑھے تھے الفاظ تو مجھے ایسے لگا میں نے کہا یار یہ تو ہندوستان کا ہندی بندہ یہ عربی الفاظ اس طرح جوڑ رہا ہے امام الانبیاء علیہ السلام جب کلام فرماتے ہوں گے تو کیا مزہ آتا ہوگا یار حضور کے شاعم حضور, حضور جب کلام فرماتے ہوں گے تو کتنا مزہ آتا ہوگا وضحب الشکال کہتے ہیں بلحمد للہ حرب المطعال آپ فرماتے ہیں دونوں قول جمع ہو گئے جو کہتے ہیں دنیا سے چلے گئے بات ان کی بھی سچی ثابت ہوئی جو کہتے ہیں کہ دنیا میں ہیں ان کی بات بھی سچی ثابت ہوئی تو کہتے ہیں کہ اب اسکال بھی نہیں رہا ساری طریقہ سے جل کے لیے دونوں باتیں بھی جمع ہو گئی اب جنہوں نے دیکھا ہے جن اولیاء اللہ نے ملاقاتیں کی ہیں حضرت علیہ السلام کے ساتھ تو بتائیں بھائی تو وہ مان سکتے ہیں ان کی بات جو کہتے ہیں دنیا میں نہیں ہیں تبارک سے نہیں گئے تو واقعی صحیح بات ہے السلام تشریف لے آئے مجھے انہوں نے خود کہا دنیا سے ہمارا ایک مرتبہ موت تاریخ ہو چکی ہم پر لیکن اللہ تبارک وطالع نے ہمیں ہمیں متجسد کر دیا ہے ایک جسم عطا فرمایا ہے جسے جس میں مثالی کہتے ہیں وہ جسم عطا فرمایا ہے رب تبارک و تعالی نے اسی جسم کے ساتھ ہم پورے جہان میں جہاں رب چاہتا ہے ہم تصرف کرتے اللہ اکبر دیکھے جی اللہ تبارک وطار فرمایا میں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں تو مردہ نہ کہو انہیں مردہ نہ کہو اس سے ثابت کیا ہوا ہر وہ بندہ جو غلب کے لیے دین کے علاق کے لیے لڑتا ہوا مرتا ہوا جد و جود کرتا ہوا وہ جس طرح کی مرضی ہو فی سبیل اللہ اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں کھپا دی زندگی ساری بیٹھ کے رسول اللہ کا دین پڑھاتا رہا زندگی ساری بیٹھ کے حضور کا دین پڑھاتا رہا تو بتائیں یار اس نے اپنی جان کھپائی نہیں کھپائی اللہ کی تو وہ شہید کیوں نہیں تو حکمی شہید جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے حکمی شہید کی تعداد جو ہے نا وہ کوئی ایک جگہ میں نے پڑھا تھا ستر سے بھی زیادہ ہے ستر سے بھی زیادہ, سے بھی زیادہ بندے یعنی جو بندہ پیٹ کے درد میں مرا ہے وہ بھی شہید ہے حکمن شہید ہے اے اسے عجر شہید والا ملے گا وہ مائی صاحبہ جس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا اور ایسی حالت میں دنیا سے چلی گی وہ بھی شہید ہے وہ کیا ہے شہیدا کیا کہیں گے شہیدا کہیں گے ٹھیک ہے نا جی یہاں کہتے ہیں بے نظیر شہید بے نظیر لفظ ہی غلط ہے شہید ہونا نہ ہونا یہ تو مسئلہ الگ ہے نا لفظ شہیدہ ہے کیا ہے شہیدہ بولا جاتا ہے عورت کے لیے مرد کے لیے کیا بولا جاتا ہے شہید اور یہ افسوسناک بات ہے پتہ نہیں کافروں کو کیوں نہیں سمجھ آتی زلیل ہندو بھی اپنے مربوں کو شہید کہتے ہیں اور سکھ بھی اپنے مربوں کو شہید کہتے ہیں پرانا شہید ہو تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے تمہیں اسلام کے خاص اصطلاح ہے استعمال کرتے جب کا بندہ کسی کے ابے کو اپنا ابا نہیں کہتا جب تمہیں ہمارے دین کی نماز اچھی نہیں ہمارے دین میں بیان کی گئی توحید اچھی نہیں لگتی یا تمہیں ہمارے دین میں بیان کیا گیا مسئلہ نبوت اور ختم نبوت اور رسالت کا یہ مسائل اچھے نہیں لگتے تمہیں ہماری اصطلاح کیوں اچھی لگی سمجھتے یہ بھی ہیں کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں جائے نا اس کے لیے اعزاز اس سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا کل <سلام> شہید بولا جائے لیکن ان کے مردود ہوتے ہیں وہ کون سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید وہی وہ ہوتے ہیں جو بندہ مومن ہو بس <سلام> آ, اپنی جان دیتے تو یہ حکمی شہید جو ہے بہت زیادہ ہیں اللہ تبارک اتارشاف جو اللہ کی راہ میں جو اپنی جانیں کھپا دیں ان کو تم مردہ نہ کہو بلاہیا بلکہ وہ زندہ ہیں وہ کیا ہیں زندہ ہیں ولا قلعہ شعرون میں لگا تمہیں شعور نہیں ہے تمہیں شعور تمہاری فارم وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تمہاری سمجھ نہیں پہنچ سکتی وہ کیسے زندہ ہیں کیسے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ریز کتا کیجا اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فکر.